سورة اللیل بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثا ان سعیكم لشتا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنا فسنویسره لليسرا قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو دو مختلف چیزیں اور اُز ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا نار اور مادہ دو مختلف چیزیں حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہے یعنی انسان کی کوششوں میں بھی اچھا اور برا دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے یعنی ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھول دے گی اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر نیکی کرنا آسان کر دیں گے ہوتا یہ کہ انسان جب کوئی ایک نیکی کا کام دیکھتا ہے اور اس کو اپنے لیے بہت مشکل سمجھتا ہے تو وہ اگلی نیکی تک پہنچ نہیں سکتا لیکن جب ایک دفعہ انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے ایک اچھا کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور اچھا کام دکھا دیتے ہیں اور یوں اس کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اس کے برعکس اما من بخلا و تغنا جس نے بخل کیا دل بھیج لیا وہ کام نہ کیا جو اللہ نے چاہا اس سے اور اپنے رب سے بے نیازی برتی اس کی بات سن کے نہ دی وہ کرد بھلائی کو جٹلا دیا نیکی کا موقع سامنے آنے پر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اس کا انکار کر دیا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا ہم اس کو سخت راستے کی سہولت دیں گے آسان راستہ جنت کا کر دیں گے اور مشکل راستہ اس کے لیے مشکل راستہ بنا دیں گے جنت کو یعنی پھر یہ جہنم کی طرف جانا آسان سمجھے گا اور اس کے لیے بظاہر دنیا میں جو وہ کام کر رہا ہوگا جو وہ سہولت کے ساتھ کر رہا ہے اپنی مرضی اور خواہشات پر چلنے کا لیکن آگے جا کے لیے اس کے لیے سخت مشکلات کھڑی ہوں گی وہ ادا تردا اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے گا یعنی دنیا میں اس سے نیکی کرنے کی توفیق چھین لی جائے گی اور آخرت میں اس نے جو دنیا ایک اٹھی کی, جائے کی ہوگی وہ اس سے لے لی جائے گی اس کے کسی فائدے کی نہ ہوگی اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے یعنی ہدایت اللہ ہی دیتا ہے وہ ان لا لل آخرت اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں وہ اندر تم نارن میں نے تم کو خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے لہ ال اشقا اس میں نہیں جلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت بخت اللہ کز جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر گیا حق کی بات نہ سنی اس پر نہ کیا وسع جن اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا متقی ہوگا کون ہے وہ متقی اللہ جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کا خیرات کرنا انسان کے دل نفس کی کو بھی دور کرتا ہے اس کے مال کو بھی پاک کرتا ہے اس کے خیالات کو بھی پاک کرتا ہے اور اس کے لیے جنت کی راہ آسان کرتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو یعنی وہ بدلے میں نہیں نیکی کرتا کہ کسی نے اس کو کچھ دیا تھا جس کے جواب میں وہ لوٹا رہا ہے وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور البتہ ضرور وہ اس سے راضی ہو جائے گا یعنی جو جتنی خالص نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرے گا اپنا مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین شکل میں اس کا بدلہ عطا کرے گا لیکن یہ کام ہے مشکل انسان فورن دوسرے سے جزا چاہتا ہے شکریہ چاہتا ہے بدلہ چاہتا ہے لیکن جن کو اللہ نے حکمت دی ہو صبر دیا ہو اور اللہ کے وعدوں پر یقین ہو ان کے لیے پھر یہ مشکل نہیں رہتا سورت ادا بسم اللہ الرحمن الرحمان قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے ماں وا کر ما قلع آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے اللہ رب کریم آپ سے ناراض نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنے کے بعد جب کچھ عرصہ رک گئی تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے اور وہ نہیں دن کے چمکنے کے بعد رات کس لیے آتی تاکہ انسان آرام کرے آپ کو ایک بھاری ذمہ داری دی گئی اور اس کے بعد تھوڑی سی بریک دی گئی ہے آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے بازو کا ایسا ہوتا نا جب کوئی خیر آنے میں دیر ہو تو شیتان دل میں بسو سے ڈالنے لگتا ہے پتا نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اس لیے کام نہیں ہو رہا مشکل آسان نہیں ہو رہی حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کسی اور راستے سے خیر بلائی دینا چاہتا ہے کبھی شکر کے راستے سے اور کبھی صبر کے راستے سے ولل آخر خیر اللہ کا من اللہ اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے yani شروع میں مشکلات آئیں گی ان کے لیے تیار رہیے لیکن اس کے بعد اچھے حالات ہو جائیں گے رب بکا فتردا اور انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ اپنے ماضی کو دیکھیے کہ کیسے کیسے رب نے آپ کو نوازا لم یجد کا یتیم انف کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا کس طرح آپ کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گئی والدہ جب فوت ہو گئی تو آپ کو آپ کے دادا نے سنبھالا دادا فوت ہو گئے تو چچا نے سنبھالا اللہ تعالی نے ہمیشہ انتظام کیا اور پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت خدیجہ جیسی مددگار اور خدمتگار اہلیہ آپ کو ملی دقدا آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی وجہ دقل فن پھر آپ کو نادار پایا اور مالدار کر دیا کس طرح حضرت خدیجہ جیسی مالدار خاتون سے آپ کی شادی ہوئی امل <تَقْحَر> یتیم افلا تخر آپ یتیم پہ سختی نہ کیجئے داود کہتے ہیں کہ یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ اور یہ جان لو جیسا بوگے ویسا کاٹو گے نہیں جیسا تم کسی کے بچے کے ساتھ کرو گے ویسا ہی پھر تمہارے ساتھ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرتے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو امام مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا تنہر اور سائل کو نہ جھڑکیے یعنی جس طرح اللہ سبحانہ و نے آپ پر رحمت فرمائی ہے اسی طرح سوسائٹی کے کمزور طبقات آپ کی توجہ کے مستحق ہیں وہ اما بنت رب کا اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے یعنی وہ نعمتیں جو مادی شکل میں ہیں وہ نعمت جو نبوبت کی شکل میں ہے وہ نعمت جو آپ کو اللہ تعالی نے بلند مقام عطا کرنے کی شکل میں دی آپ ان کا تذکرہ کیجئے ان پر شکر ادا کیجئے. سورت علم نشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرا کا صدرک ودانہ ان کا بزرک اللہ کا ذکرک العسر یوسرا ادا فرغ سب و الا رب فرغب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینا آپ کے لیے کھول نہیں دیا آپ کا بوجھ اتار دیا آپ کا دل کھول دیا آپ کے لیے اس پیغام کو اپنے اندر جذب کرنا آسان کر دیا اور آپ سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے اس کے ساتھ ہی ہے یعنی کا بعد میں ساتھ ہی ہے اسی کے اندر ہے لہذا جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں یعنی عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں کہ جب فارغ ہو جائیں تو پھر آرام کریں لیکن اللہ کے رسول جن کے درجات بلند تھے ان کے لیے کیا حکم تھا کہ فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے رب کی عبادت کی طرف رجوع کریں یعنی جب آپ تبلیغ کے کام سے فارغ ہو تو رات کو نوافل ادا کرے تحجد پڑھیں. التین بسم اللہ الرحمن و والتین والزیتون وطور سینین و البلد الامین قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور تور سینا کی اور اس پر امن شہر مکہ کی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو کوئی اس سزا کو جو سامنے نظر آئے گی جھٹلا نہ سکے گا سورت العلق بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اقرا بسم ربک الذي خلق خلق السان بل قلم پڑھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتڑے سے انسان کی تخلیق کی پڑھئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا سورت العلق کی یہ پہلی پانچ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے آغاز میں دی گئی تھی اور آپ دیکھیے پہلا سبق ہے پہلی وہی اور کیا کچھ سکھا دیا گیا پہلی بات تو یہ کہ پڑھنے لکھنے کا کام رب کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ سکھایا رب نے ہے پھر اس کے بعد یہ کہ انسان کی تخلیق کا سارا مرحلہ بتا دیا گیا کہ انسان کی تخلیق ہوتی کس چیز سے جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ انسان ماں کے پیٹ میں کس کس شکل اور کس کس حالت میں ہوتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیے خل اقل انسان کا بیسویں صدی میں آیا اور یہاں پر قرآن نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا پہلی وہی کے پہلے دن بتا دیا کہ انسان الگ سے پیدا ہوا ہے جب میں وہ خون سے انسان کی تخلیق ہوئی اور پھر پڑھیے اور آپ کا رب عزت والا ہے نہایت مہربان ہے اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے وحی نازل کی اور اس نے علم سکھایا اور ساتھ یہ بتا دیا کہ سیکھنے کے لیے قلم چاہیے یعنی لکھنا بھی ضروری ہے اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ جانتا نہیں تھا واقعی انسان نہیں جانتا تھا کہ انسان کس چیز سے بنا ہے کس چیز سے پیدا ہوا ہے اور اس کو سیکھنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے تو اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ ہمارا دین دنیا کو ساتھ لے کر چلتا ہے دنیا کے بارے میں صحیح نکتہ نظر دیتا ہے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے یہ کوئی بلائنڈ فیت نہیں ہے آنکھیں بند کر کے اپنے پیچھے چلنے کو نہیں کہتا بلکہ سب سے پہلے پڑھنے لکھنے کا ہی سبق دیتا ہے ان آیتوں میں پڑھنے اور لکھنے دونوں کا ذکر ہے لیکن افسوس یہ کہ مسلمان اس وقت پہلا ہی سبق بھول گئے یعنی پڑھنے لکھنے کا جبکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے لازم ہے اس کے لیے سیکھنا تو اس لیے, سیکھنے سکھانے کے لیے جو کوششیں ہم سب پر لازم ہیں سب کے لیے ضروری ہیں ان کو مزید تیز کر دینا چاہیے کلسان ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں پلٹنا یقیناً تیرے ربھی کی طرف ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو ابو جہل کی طرف اشارہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پسند نہیں تھی تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راس پر ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے رستے پر ہوں یا پرہیزگاری کی تلقین کرتے ہوں تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص جٹلاتا ہے اور منہ مو موڑتا ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑیں گے اور بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے کل ہرگز نہیں لنسیا ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے پلید اور وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو سنت اور ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے کل لات لا وسجد وقت رب ہرگز نہیں اس کی بات مت مانیے اور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجئے سجدہ سے مراد نماز ہے یعنی جو نماز سے روکتا ہے آپ اس کی بات نہیں مانیے بلکہ بے خوف ہو کر نماز پڑھیے اگر یہ آپ کو تنگ کرے گا تو اللہ اس سے نبٹنے کے لیے کافی ہے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان ایک بندہ مومن سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو اس وقت زیادہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ قرب اللہ کا جب نصیب ہو تو اللہ سے مانگنا چاہیے اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آئے پڑھتے تھے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے تھے سورت القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انفی لر و ما ادرا کما لدر لہیلت القدری خیر من الف شہر تنزل الملا اکتبر فیبن رب من کلر سلام ہی مطلع الفجر شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یعنی اس رات کا ایک عمل ہزار مہینوں کے عمل سے اچھا ہے اور خاص طور پر قرآن مجید کا نزول یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا عظیم الشان کام ہے کہ اللہ سبحان و نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آخری پیغام محفوظ ترین شکل میں بھیجا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس رات کو خصوصی طور پر قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اتنی زیادہ فضیلت نصیب ہوئی اس کے علاوہ تنزل الملائے اکتوبر روح فی ہا اور روح یعنی جبریل امین اس رات میں اترتے ہیں اس نے رب خود سے نہیں اپنے رب کے عزن سے اجازت سے منکل امر ہر قسم کا حکم لے کر جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے عزن سے آتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کے لیے جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں سلام یہ رات سرا سر سلامتی ہے ہر شر اور فتنے سے پاک ہے اس میں امن ہی امن ہے حتی مطلع الفجر یہ امن یہ سلامتی فجر کے طلوع ہونے تک باقی رہتی ہے یعنی ساری رات ہی بہترین عبادت کی رات ہے دعائیں مانگنے کی رات ہے قیام کی رات ہے اللہ کے قرب کی رات ہے سرت البینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لمیکل کتاب المشرقین فقین منفقین, منفقین حتہ البئین رسول فیحا کتب قیمہ اہل کتاب اور مشرقین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے جا رہے تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیح پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے وہ حجت تمام کر دی پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفریقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح بیان آ چکا تھا بہینہ آ گئی تھی اسی طرح جب یہ کلام بھی آیا تو پھر تفریح شروع کر دیا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے یعنی پہلی قوموں سے بھی اور پہلے لوگوں سے بھی اللہ تعالی کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ وہ ساری وفاداریاں اپنے رب کے ساتھ رکھتے ہوئے اس کی عبادت کریں بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں زکات دیں یہی نہایت صحیح درست دین ہے. یعنی دین کی علامت اور شعر کیا ہے کہ اندر اخلاص ہو اور باہر ان فرائض کی پابندی جو اللہ نے انسانوں پر لازم کیے ہیں اہل کتاب اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ بدترین خلائق ہیں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہے یعنی صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں اس کے ساتھ اچھے عمل بھی ضروری ہیں ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو بعض لوگ ان آیات کو پڑھ کر ناراض ہوتے ہیں کہ قرآن نے ان کے بارے میں اتنے سخت بات کیوں کی ہے کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے و دین کو نہیں مانے گے تو ان کے لیے سزا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے حد مہربانی ہے کہ کل جو کچھ ہونے والا ہے وہ آج اس نے بتا دیا ہے اگر وہ بتاتا نہیں اور اتنے سخت الفاظ میں نہیں بتاتا اور پھر اچانک پکڑتا تو یہ ظلم ہوتا تو اس پر سب لوگوں کو جن تک حق پہنچ جائے اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو قبول کر لینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزال لها الارض لها وقال الانسان ما لہا جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی نی قیامت کے دن اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کر دے گی کہ اس پر انسانوں نے کیا کچھ کیا اگر سوچا جائے تو یہ دنیا یہ زمین ایک بہت بڑا سٹوڈیو ہے جس میں چاروں طرف سے کیمرے لگے ہوئے اور ہر ہر انسان کے پیچھے پوری طرح فوکس کیے ہوئے جس میں اس کی ایک, ایک ایک ایکشن کی تصویر دن اور رات کو بنائی جا رہی ہے اور قیامت کے دن وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا کھلے صحیفوں کی شکل میں کیوں کیوں کہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا الناس اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں یعنی ہر شخص کو اس کے عمل دیکھنے ہوں گے پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اس کے سامنے آ جائے گی لیکن دنیا میں انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے اگنور کر دیتا ہے حالانکہ اگر کسی ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے یا کسی کا بھلا کر دیتا ہے تو وہ سب اس کے نام اعمال میں اس کی حسنات میں شامل ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اجر دیا جاتا ہے یعنی کسی پر معمولی احسان بھی ثواب کا باعث ہوتا ہے اور اسی طرح وہ می عمل شرا جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا اصل میں انسان کو اگر اس بات کا یقین ہو جائے تو وہ اچھے کاموں کا حریث ہو جائے اور کسی پر احسان نہ جاتا ہے بلکہ خوش ہو جائے کہ اس کو نیکی کا ایک اور موقع ہاتھ آ گیا اور اسی طرح برا کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ بھی نظر آئے گا قیامت کے دن سامنے لے آیا جائے گا میں کہاں چپ کے اور بچ کے جاؤں گا سورت العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فل موری آدھا فل مغیرا تبہا و اثر نبی نقط قسمان گھوڑوں کی جو پنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں یعنی اپنے مالک کے لیے حقیقت یہ کہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے بہت وفادار جانور ہے بے زبان ہونے کے باوجود وہ اپنے مالک کی باتیں سمجھتا ہے اور اس کے لیے دوڑتا ہے ہانپتا ہے پنکارتا ہے ح اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو فرمایا پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں پتھروں کے اوپر بھی پرواہ نہیں کرتے اپنے پاؤں کی کھروں کی سموں کی پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں اور اس گرد و غبار میں بھی دوڑے چلے جاتے ہیں اسی حالت میں کسی مجمے کے اندر جا گزتے ہیں جیسے ان کے مالک کا حکم ہوتا ہے دشمن پر حملے کا لیکن انسان اپنے مالک کے ساتھ کیا کر رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا نا ہے۔ وہ اپنے رب کا ایسا وفادار رہی آپ دیکھیے کہ گھوڑے تو دوڑ رہے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا دوڑتے جب نیکی کا کوئی موقع آئے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے دوڑتے ہیں یا سستی سے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر اگر راستے میں ذرا سی تکلیف آ جائے کوئی اونچ نیچ ہو کوئی زمین ہو تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں جبکہ گھوڑے نہیں بیٹھتے چاہے ان کے سموں سے آگ کی چنگاریاں کیوں نہ نکل رہی ہوں اس میں بھی بے خوف و خطر بھاگے چلے جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں。ہم صبح کے وقت کیسے اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ گرد و غبار کی پروانی کرتے ہیں اور ہم تھوڑے سے بھی موسم میں اونچ نیچ ہو جائے تو بیٹھ رہتے ہیں اور پھر اگر کہیں مرضی کے خلاف کوئی بڑا کام کرنا پڑے تو اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اللہ نے انسان کے لیے جو مخلوق بنائی وہ تو اس کی خدمت میں بھاگ بھاگ کے لگ رہی لگی ہوئی ہے اور انسان اپنے رب کی عبادت میں اور اپنے رب کی اطاعت میں انتہا درجے کا سست ہے وہ امن کا شہید اور وہ خود اس پہ گواہ ہے انسان خود مانتا ہے کہ وہ ایسا ہی کر رہا ہے وہ اوبل خیر شدید وجہ کیا ہے کیوں ایسا کرتا ہے اور وہ مال دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے یہ دنیا کی دوڑ اس کو رب کی طرف نہیں دوڑنے دیتی افلا علم اور فرم آف القبور تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال دیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برامد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی یقیناً اِنَّ, ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا ان کے ایک ایک عمل کی جزا اور سزا کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوگا کہ کون کس کا مستحق ہے سورت الخاریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم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 اچھے عمل زیادہ ہوں گے وہ دل پسند ایش میں ہوگا اس کی مرضی کی زندگی اس کو ملے گی عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ میں مسواک کے درخت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑ رہا تھا لوگ میری باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں ہنس رہے ہو کہنے لگے ان کی پنڈلیوں کی باریکی کی وجہ سے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ترازو میں یہ پنڈلی اہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگی اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی یعنی جہنم ہوگا اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے بھڑکتی ہوئی آگ ہے یعنی آگ سے بھری ہوئی جگہ پر پھینک دیا جائے گا سورت التکاثر بسم اللہ الرحمن اللہ کو متکا زرتم المقابر کلّت عالمون تم کل سعفت لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم تم مل تر یقین تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہ مشکل ہے انسان کی کہ صرف ضرورت پر اکتفا نہیں کرتا مقابلے پہ آ جاتا ہے کہ دوسرے کے پاس اگر زیادہ ہے تو مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے یعنی انسان نے اپنے جو گول سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ محض اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ اس کو وہاں تک پہنچنا دنیاوی اعتبار سے ضروری ہے وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ چونکہ فلاں اس جگہ پہنچا تو مجھے اس سے اوپر جانا ہے مجھے اپنا آپ منوا کے چھوڑنا ہے اور اسی دوڑ میں انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور آخرت کے لیے اس نے پھر کچھ تیاری نہیں کی ہوتی تو فرمایا یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور یعنی قبر کے منہ پہ جا پہنچتے ہو اور قبر تم کو سمیٹ لیتی ہرگز نہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا پھر سن لو ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا ہرگز نہیں اگر تم علم یقینی کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا تم دو زخ دیکھ کر رہو گے پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھو گے پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی یعنی انسان سے حساب لیا جائے گا جو بھی وہ دنیا میں استعمال کرتا رہا یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جہنم دیکھو گے تو جہنم کے اوپر ایک پل اللہ تعالیٰ رکھیں گے پل سراد جس کو کہا جاتا ہے تو نیک ہو یا بد ہر ایک کو اس پل سے گزر رہا ہے اور جہنم کا منظر بھی وہ دیکھ لے گا پھر اور نعمتوں کا حساب اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھنڈا تھنڈ, پانی اور کھجورے پیش کی گئیں تو آپ نے کھانے کے بعد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان نعمتوں میں سے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے دن جواب دہی کرنی پڑے گی کہ یہ سب کچھ انجوائے کرنے کے بعد تم نے پھر اللہ کی اطاعت کتنی کی العصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ان آمنوا وعملوا دینا تباس او بس صبر زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے بڑے نقصان میں کیوں اس لیے کہ انسان کی زندگی گلتی چلی جا رہی برف کے تودے کی طرح ہر لمحہ کترے ٹپکتے چلے جا رہے ہیں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک مال کرتے رہے جو شخص نیکی کی دا بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے وہ اپنے اس سرمایہ کو کیش کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے یعنی انسان پر کیا لازم ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے نمبر ایک ایمان لائے نمبر دو نیک کام کرے عبادات پر توجہ دے اور صرف ذاتی عبادت ہی کافی نہیں بلکہ دوسرے انسانوں کی فکر کرے ان کو بھی اچھی بات بتائے اور پھر اگر انہیں کوئی تکلیف ہو پریشانی ہو یا وہ اس اچھی بات پر قائم نہ رہ پائیں تو انہیں صبر کی تلقین کرے ان کو انکریج کرے ان کو فالو اپ کرے اور انہیں نیکی پر جمانے کی فکر کرے کیونکہ کسی کو نیکی پر جمانے سے خود انسان کے اندر استقامت آتی ہے ہم اکیلے اس دنیا میں اچھے نہیں بن کے رہ سکتے ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی نسخہ وہی ٹپ بتا دی گئی کہ کامیابی کس میں ہے